تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت ناؤ ماندتا مگر جو چاہے کہ اپنی رب کی طرف رالے